عليكم. إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا سالك الله العظيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فقالي اب المین اسحاب کاف اور حضرت موسیٰ اور خزر علیہ السلام کے واقعے کے بعد تیسرا سوال جو یہود کی طرف سے مکے والوں نے کیا تھا یہود نے انہیں چکلا کے بھیجا کہ انصاف سے ان سوالات کا جواب مانگے اگر یہ نبی ہیں تو آپ کو بتا دیں گے طرح سوال جو تھا وہ کرنین کے بارے میں ضلع کون عام طور پہ لوگ سکندر کو ذل کرن سمجھتے اور بات تو نام کے ساتھ سکندر کرنین کہتے بھی ہیں حالانکہ اس مراد وہ شخصیت نہیں اللہ تعالی نے یہاں جس کرنین کا ذکر کیا وہ ایمان والا ہے عادل ہے اور اس کی تین مہمات کا ذکر کیا ہے ایک مشرق سے مغرب ایک مغرب سے مشرق اور ایک شمال کی طرف اور سکندر ان علاقوں میں نہیں گیا جن علاقوں کا یہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اشارات کی شکل یہ سب خورس یا سائرس ہیں جو تقریباً ساڑھے پانچ سو سال قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ساڑھے پانچ سو سال پہلے یہ ہوئے ہیں اور ضلع کرنین ان کا نام اس وجہ سے ڈالا کہ دانیال نبی کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ دو سنگوں والا ایک مینڈا ہے جس نے بابل کی ریاست کو ٹکر ماری ہے اور پوری ریاست کو اس نے پوری سٹیٹ جو کیوں پوری سلطنت کو پاش پاش کر کے رکھ دی. بابل وقت نصر کا دار و خلافہ تھا اور اس کی حکومت اور اس نے یہود کا بہت قتل عام کیا تھا حکل سلیمانی تین سینٹ بجا کے رکھ دی تھی اور اتنا قتال کیا تھا یہود کا کہ اس کے گھوڑوں کے گھٹنے جو تھے وہ خون میں ڈوب گئے تھے پوری قوم کو قیدی بنا کے لے آیا تھا تو یہ جو دانیال نبی تھے انہوں نے بشارت سنائی تھی کہ ایک دو سنگوں والا ٹکر مارنے والا اس کی ریاست کو اور یہ ریاست پاش پاش ہو جائے گی اور تمہاری آزادی کے دن قریب آ رہے ہیں تو وہ انتظار کر رہے تھے جل کر نائن کا بائبل میں ذکر ہے اس کا دو سنگوں والے کہ جی وہ آئے گا اور ہمیں نجات دلائے گا تو ان مانوں میں یہ دل کر ان دو سنگوں والا وہ ان کو کہا کہ یہ وہ تھا یعنی جس کو سمبل کی شکل میں خواب میں انہوں مینڈے کی شکل میں دکھایا گیا تھا. اور پھر واقعی اس نے بائبل کو جو بابل کی سلطنت تھی اس کو پاش پاش کر دیا اور پھر یہود کو غلامی سے آزادی دی اور پھر ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی نے بنوایا یہ خدا تر تھا تو فرمایا میں وس النا کہنزل یہ آپ سے سوال کرتے ہیں دو سنگوں والے کے بارے میں کلو دکر آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ان مکن نہ لہو فی الحت ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا بول بالا اطایت غلبہ عطا کیا وہ آ سینا ہو من كُلِّ سَبَبًا اور اس سے ہم نے ہر قسم کے اسباب فراہم کیے فاصبا سباب تو اس نے ان اسباب کو یوز کیا فالو کیا ان اسباب کے پیچھے لگ گیا کا مطلب یہ اسباب کو استعمال کیا اس آج ہمیں بھی اللہ تعالی نے ہر قسم کے اسباب عطا کیا دنیا کی اکانومی جس چیز پہ چلتی ہے وہ ہمارے پاس مین پاور ہمارے پاس بہترین ذہن ہمارے پاس یہ جو ہر سال لاٹری کھلتی ہے جتنے لوگوں کو ویزا دیا جائے امریکہ کا اور کینیڈا کا اور فلاؤ دیں یہ کوئی آسان ان کا احسان، اتنا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ان کی مجبوری ہے جس طرح وہ ہمارے یہاں سے لوہا اور دیگر خام مال لے کے جاتے اور پھر بنا کے قیمتی کر کے بیچ دیتے اسی طریقے سے وہ یہاں سے خام زین لے کے جاتے ہیں ٹیلنٹڈ جو ہے وہ فلو اوھر چلا جاتا ہے گونگے لولے لنگڑے اندھے جو ہے وہ مدرسوں میں بھیج دیتے بہترین زہن وہ لے جاتا ہے دکھاتا ہے پڑھاتا ہے چمکاتا ہے پالش کرتا ہے اپنے یہاں اچھی آفر دے کے وہیں رکھ لیتے ان کی مشین ہمارا ذہن چلا رہا ان کے اپنے بچے نشہی ہیں بدماش شرابی بدتمیز ان کا جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ انڈین پاکستانی بنگلہ دیش کے لوگ ان کا نظام چلا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے یہاں سے جا رہا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کا خون جا رہا ہو بہ رہا ہو بلیڈنگ ہو رہی ہو کتنی دیر وہ بندہ رہے گا مر جائے اسی طرح جب کسی قوم کا ذہن فرار اختیار کر رہا ہو ذہین لوگ نکل کے جا رہے ہوں تو وہ قوم کتنے دن باقی رہے گا دماغ نکلتا جا رہا ہے اچھے لوگ نکلتے جا رہے ہیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا پیچھے یہ جو کچرا آپ کو اسمبلیوں میں نظر آ رہا ہے بر یہی رہے گا اور یہ جان بوجھ کے یہ ایسا کرتے ہیں کہ شریف آدمی یہاں رہے نہیں زہین آدمی یہاں رہے نہیں جان بوجھ کے نظام انہوں نے وہ بنایا ان کی عدم موجودگی میں ہمارا بول بالا تو اللہ تعالی نے ہر قسم کے اسباب بہترین زین ہمیں تاکہ بہترین علاقے ہمارے دنیا کا نقشہ دیکھیں ایک سے ایک اس طرح مسلم ملک جڑے ہوئے جیسے کوئی اپنی بازو میں بازو ڈال کے نہیں ہوتا ہوتا ایس جیسے ہیومن چین بنی ہوئی ہے کہاں سے شروع ہوتے اور پورا دیکھتے چلے اگر مسلمان ممالک کو گرین کریں آپ تو پتہ چلتا دنیا ساری گرین جڑے ہوئے تو سمندر تمہارے پاس ہیں دریا تمہارے پاس ہیں پیٹرل تمہارے پاس ہے محنت کش لوگ تمہارے پاس ہیں تو ہم نہیں اگر آگے بڑھ رہے تو اس کی وجہ کیا ہے ہم ان کو استعمال کریں اس نے کیا کیا تھا فَأَتْبَعَ سَبَعَ بَا سبابا اس نے اسواب کو استعمال کیا بڑھتا گیا یہ پہلی مہم ہے حَتَّى جَا بَالَغَ مَغْرِبَ الشَّمْ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اس جگہ جہاں سورج غروب ہو رہا تھا خشکی ختم ہو گئی آگے سمندر آ یہ کاشیا یہ چین, اس وقت جو چچنیا کا علاقہ اور یہ یہ پورا علاقہ کا, یہاں کاشیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے ان دونوں کے درمیان پورا علاقہ اس کا ادھر مصر اور لیبیا تک اس کے اندر تھا ادھر ہمارا موجودہ سندھ اس کے اندر تھا. وہاں جو ایجین تھی اور بلیک تھی دونوں کے درمیان بندے کا سفر کاکیشیا کے مغربی ساحل پر ایجنس جی تھی جا کے مر جاتے اور چھوٹی چھوٹی جھیلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے جوہر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے واجدہ اس نے اس سورج کو ایک گدلے سمندر میں نہیں آئن چشمے میں جھیل میں دونوں کو کہ گدلی جھیل میں غروب ہوتے دیکھ زمین وہاں ختم ہو چکی سمندر تھا اور سمندر کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جوڑوں کی شکل میں تھا اور وہاں سورج غروب ہو رہا تھا اور انہوں نے وہاں پہ ایک قوم کو پایا کنہ یا زل ہم نے اس سے کہا کہ ایزل کرن اما ان تو از بابا اما ان تخذہ چاہو تو تم ان لوگوں کو ستا بھی سکتے مفتوح قوم ہے تو چاہو کر سکتے چاہو تو اچھا سلوک کر سکتے ہو اب یہ ضروری نہیں کہ وہی آئی عذل کرنا ان اللہ تعالی نے اس کے ضمیر کے سامنے ایک سوال یا نشان لگا دی اس کے دل میں خیال آیا میں فاتح ہوں مفتوح قوم جو میں چاؤ کروں انگریزوں نے ہمارے ساتھ جو چاہے نہیں کیے جس کو چاہ انہوں نے اس کو اوپر کر دیا جس کو چاہ انہوں نے نیچے کر دیا فارسی ہماری مذہبی زبان تھی اس وقت سارا لٹریچر جو بھی تھا وہ فارسی میں تھا علماء اپس میں فارسی بولتے تھے شاہ اللہ دہل بھی اور جتنے بھی فارسی میں سب سے پہلے میں قرآن کے ہوئے جتنا لٹریچر ہے وہ فارسی میں ہے اسی طرح شیخ مجدد الفانی رحمت اللہ علیہ کے جو خطوط اردو میں کیے گئے ہیں ترجمہ کیے گئے وہ فارسی سے ترجمہ کیے سرکاری زبان فارسی تھی جج فارسی میں ادالتی کاروائی فارسی میں ہوتی تھی انہوں نے قانون بنا دیا کہ جس کو فارسی جس کو انگلیس نہیں آتی وہ سرکاری نوکری نہیں کر اس کے نتیجے میں کیا ہوا جج تھا ریٹائرڈ ہو گیا آٹومیٹیکلی جیسے آپ کا پی سی یو آیا بہت سارے ججوں کی چھٹی ہو گئی ان کا پی سیو آیا جو کل جج تھا آج چپڑاسی کوئی نہیں اسے رکھ رہا چپڑاسی بھی تو سرکاری نوکری ہے کل کے جج کو چپڑاسی کوئی نہیں رکھتا کیوں انگلش لازمی ایسے الٹ کے رکھے نظام کو کے کے سامنے ایک سوال اللہ نے کہا کہ دل کرنین آج تو فاتح ہے یہ قوم مفتو ہے تو چاہے تو انہیں ستا سکتا ہے ظلم کر سکتا ہے ذاتی کر سکتا ہے اسباب تیرے پاس ہیں لیکن اگر تو چاہے تو, تو اچھا سلوک بھی کر سکتا ہم دیکھتے تو کیا کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی پر اقتدار یا غلبہ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے بڑا کلوزلی آبزرو کرتا ہے کہ یہ اب کیا کرتا ہے بندے کو چار پیسے آ گئے. اب وہ امتحان میں اور اس پہ نگاہیں لگی ہوئی ہم دیکھتے ہیں ہم نے تمہیں کھانے کو روٹی دے دیا تم کیا کرتے پہلا کام بیوی بی کا پردہ اتارنا یہ تو نہیں نوے ہزار کے اکاموڈیشن میں آدمی رہے اور بیوی کو پردہ بھی کرائے لینڈ کروزر سے اترے اور بیوی جو ہے وہ ٹینٹ پہنے ہوئے ہو ہاں جی وہ تو فیشنیبل نہیں یعنی ہمارا ہاضما اتنا خراب ہے کہ صرف روٹی کھانے کو مل جاتی ہے ورنہ یہ شاید پوشی ہے ہم دو مہینے پاکستان نہیں گزار سکتے ہم لوگ جو کچھ ہے وہ یہی ہیں ہم تو انڈور پلانٹ کی طرح گملے میں لگے ہوئے یہاں پہ بڑے سر سبز و سرخ جب پاکستان میں جا کے لگیں گے تو پتہ چلے نہیں ازم ہوتا یہ مرالہ فرد پہ بھی آتا ہے قوم پہ بھی آتا ہے لیڈر پہ بھی آتا ہے اب اللہ کو نعمت میں کرتا ہے تو اس کے بعد چیک کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں تم کیسا کرتے ہو کیا کرتے ہیں؟ اب اس بندے نے جواب کیا دیا عمام ضالام ظلم و اجزب جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم اس کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اسے لڑے گا ہم اسے لڑیں گے جو ہتھیار اٹھائے گا ہتھیار کا سامنا کرے گا جمدولہ رب اس کو پہلی مار تو ہم یہاں ماریں گے اس کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا فہو حض بہ اور پھر اسے وہاں پہ اللہ تعالیٰ بدترین عذاب سے دوچار کرے گا وہ من عامن جو ایمان لے آئے گا وہ عام اور اچھے عمل کرے گا فلاح و جزا الْحُسْنَا تو اس کے لیے آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ ہے رب کے یہاں بھی وہ سنعقول الحمن امر نا یوسرا اور ہم بھی اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کریں یہ اس کی خدا ترسی کی طرف اشارہ ہے ان سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان جوابات کو اور ان واقعات کو جس طرح چسپاں کیا مکے کے حالات پر وہ موتی پرو دی اللہ تعالیٰ اور جو بھی قرآن حکیم کے قصص اور واقعات اور کہانیاں آئی وہ صرف کتاب کا والیم موٹا کرنے کے لیے نہیں آئی کئی سال لگائے ہیں کتاب نازل کرنے میں تو وہ تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے یا جو حفظ کرے اسے ذرا سواد آنا چاہیے موٹی ہو تکلیف ہو جیسے اخبارات والے زیادہ پیج کرنے کے لیے ادھر ادھر کی کہانیاں ٹھونک دیتے قرآن میں جو واقعات آئے ہیں وہ کتاب کا والیوم موٹا کرنے کے لیے نہیں آئے لقان فیقا سے واقعات میں ابرت سبق ہے اور سبق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کیا ہے الباب جن کے اندر دماغ نام کی کوئی چیز ما کان حدیثرا یہ کوئی چھوٹی کہانیاں نہیں ہیں سچے واقعات ہیں بس آنکھیں کھولو اور دیکھو مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب آپ کو تو یہ پتھریلی زمین ملی ہوئی ہے جس میں زراعت کوئی نہیں لگتی اور دوسری طرف آپ کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ حق بات کو نہیں سن کیا سرداریاں تمہاری دو باغ تمہیں تاف میں ملے ہوئے ہیں بس ڈیٹ سال اتنے ہی امیر ہونا نہ تم نہ تمہارے پاس دریا نہ شکار گائیں ہیں دو باغ ہیں تمہارے تایف کے اندر انگور کے مکے میں تمہارا گھر ہے بہت اور دم پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے بڑے سردار خیر خیرمکام کس کا سٹیٹس بڑا ہے ماشاءاللہ بڑے ہو تم ایک طرف وہ بندہ دیکھو کہاں سے کہاں تک ہم نے سلطنت آخری وہ آئی نہ من کل شہین تھا اور وہ دیکھو کیسا خدا تر وہ کہتا ہم ظلم نہیں کریں گے اور تم دن رات ظلم ڈھاتے ہو اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں وہ ما بالا میں آئی نہ تم اس کے ہزارویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا اور تمہارا ہاضمہ اتنا خراب ہے دماغ تمہارا اتنا چھوٹا ہے فیوز اڑ گیا اس کا صرف دو انگوروں کے باغ دیکھ کے یس میں ان کو سمجھایا جائے ایک طرف اس بندے کا کریکٹر دیکھو جس کی کہانی پوچھنے آئے ہو اور دوسری طرف اپنے گریبان میں جھانکو تم آشہ باب پھر انہوں نے اسباب کو استعمال کیا مطلب یہ کہ ایک نئی مہم کے لیے نکلی بالغ یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا وجہ انہوں نے اس کو اس قوم پر طلوع ہوتے پایا جن کے پاس دھوپ سے بچنے کا سامان بھی کوئی نہیں دی. یعنی ایک طرف تو وہ بڑے جو سولہ علاقے تھے اس وقت کی مہذب دنیا ترقی یافتہ دنیا تھی وہ وہاں گئے دوسری طرف اس علاقے میں گئے کہ مکان بنانا تو دور کی بات ہے لوگوں کو خیمہ بنانا بھی نہیں آتا تھا کہ دھوپ سے بچ دو بالکل کلائمیکس ادھر بھی اور ادھر بھی دو انتہائیں ہیں یہ وہاں بھی گئے اس انتہا کو بھی خبرا اور ہمیں معلوم تھا کہ ان کے پاس کتنا ایکسپیرینس یعنی حضرت دل کرنا ان کے پاس بابا پھر انہوں نے ایک اور طرف کا قصب کیا پھر اسباب کو استعمال کیا حساب بالا بہن اسدین یہاں تک جب وہ دو دیواروں یعنی ان پہاڑوں میں جو بالکل دیوار کی طرف کھڑے تھے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے من ہما قومن ان پچھلی دو قوموں کے علاوہ انہوں نے ایک تیسری قوم کو پایا لا یا کاد نہ جو بات ہی نہیں سمجھتے نہ یہ ان کی بات سمجھتے تھے نہ وہ ان کی بات سمجھتے تھے یعنی وقت یہ تھی کوئی نہیں جہاں آنا جانا ہو تو آدمی آستہ آستہ پھر وہاں کے الفاظ کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع ہو جاتا یہ بالکل ایک نئی قوم تھی نہ وہ ان کو جانتی تھی نہ وہ ان کو جانتے تھے یا یاز انہوں نے ان سے کہا ایز کہ الکرن اب سوال ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ ان کا نام زل کر ایک تاج استعمال کیا کرتے تھے اپنے سر پر جس کے اوپر دو سینگ بنے ہوئے ہوتے وہ خود ہیلمٹ پہنتے تھے جس پہ دو سینگ بنے ہوتے تھے اور یہ دانیال نبی کی اس خواب کی تعبیر تھی دو سلطنتیں لیڈیا اور میڈیا کی ان کے اندر تھی اور ان دونوں کی نشانی وہ دو سینگ ویسے بات چاہوں کہ یہاں ایک سینگ ہوتا ہے نکلا ہوا ایک سلطنت ہوتی ہے ان کے پاس چونکہ ان کے پاس دو سلطنتیں تھیں دونوں قابو کی تو وہ دو سی دو ریاستوں کی نشان نشاندہی کرتے تھے جسے آج کل اسٹار کی شکل میں بتاتے وہ اتنے صوبے ہیں اور اتنے ہی ستارے ہیں ان کے جنڈے کے اندر, اندر, اندر کا ہیلمٹ پہنا وہ دو سنگوں والا ہے دو سنگوں والے یادل کرنا ہے یا جاجوجا مفت سے دو نفل ارب جود اور ماجود نے زمین میں فساد پھیلا کے رکھ یہ جو بالٹک ریاستیں ہیں ماسکو تک ماسکو میں شامل یہ گوگ یہ وہ گوگ یہ وہ جو ہمیشہ جلغار کرتی رہتی تھی ادھر یورپ کی طرف منہ کر لیتے ادھر تباہی جا کے مچاتے تھے اور ادھر ایشیا کی طرف منہ کر لیتے تھے ادھر بھی بربادی پھیلاتے تھے انہوں کہا کہ یہ جو ماجوج روز چڑے رہتے ہیں ہمارے سروں پر ہم بڑے غیر محفوظ لوگ ہیں فہل نہ جل کا کیا ہم آپ کو ٹیکس ادا کریں الا انجن بینا سدا بین کے آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں آپ کہتے تو ہم آپ کو اضافی ٹیکس دیتے ہیں اس کام کے لیے اب اگر ہمارے حکمران ہوتے تو کہتے ہیں اپنے منہ سے بول گئے شکر لگاؤ ٹیکس ان کا نہیں تم میری رعایا ہو اور تمہاری حفاظت کرنا اب میرا فرض بنتا ہے ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری ڈیوٹی مجھے جو میرے رب نے عطا کیا ہے اب مجھے بندوں سے کوئی لالچ نہیں جو رب کی عطا پر کانے ہو جائے اسے بندوں سے کوئی لالچ نہیں یہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے سلیمان علیہ السلام جب بلکیس نے ان کے پاس بڑے بڑے ہدیے دے کے بھیجا وہ ان سلاۃ بے حدیت مرسی بےحدیت فنا دے رہا تما یار مرسلون کہا میں گفٹ دے کے بھیجتی ہوں اور پلٹ کے جب میرے سفیر آئیں گے تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیا وہاں کے بارے میں ان کی آبزرویشن کیا ہے اس بندے کے بارے میں اگر تو وہ کوئی مال تھوڑا بہت لے کے تو ہماری جان چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ اگلا فیصلہ پھر بعد میں کریں گے تو وہ جب فلم جاسلیمان جب وہ سفیر بڑے بڑے تھال بھر کے وہ سونے اور چاندی کے اور سکوں کے اور ہیرے جو آرات سارے لے کے آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کالما مکن ربی خیر مجھے جو میرے رب نے عطا کیا ہے وہ اس سب سے بہتر ہے مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہمارے یہاں چھاپے پڑتے ہیں کسٹم کے تو پتا کیا کیا اندر سے نکلتا فلان ہے جی یہ مجھے تحفہ دیا تھا دیا ان کے جو ہدایا ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کی امانت ہوتے ہیں۔ آپ جب گھر میں ہوں اور آپ کو ذاتی حیثیت میں جو بھی تحفہ کوئی دے تو وہ تحفہ آپ کی ذات، ذاتی تحفہ ہے اور آپ کی پرائیویٹ چیز ہے آپ اس کو استعمال میں لاتے لیکن جب آپ کوئی ریاست کا عہدہ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ملنے والا ہر تحفہ بیت المال کی امانت اس لیے کہ اس کے پیچھے آپ کی وہ پرسنالٹی ہے آپ کا وہ عہدہ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کلیکٹر بنایا زکات کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجا ان کو پلٹ کے واپس جب آئے تو ان صاحب نے مسجد نبی اس وقت پارلیمنٹ نماز کے بعد عموماً آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت بیٹھتی تھی وہیں فیصلے ہوتے تھے اور وہیں سفارا سے ملاقاتیں ہوتی تھی وہیں سے وفد بھیجے جاتے تھے وہیں کاروائی سنی جاتی تھی جنگی جو مہم ہوتی تھی اس کی اور وہیں سے کوئی جنگی مہم جو ہے وہ بھیجی بھی جاتی تھی سارے جی ایچ کے او تھا مسلمانوں مسجد میں آ کر انہوں نے سامان رکھا اور کہا کہ جناب یہ, یہ یہ تو ہو گیا آپ کی زکوۃ اور یہ یہ جو اونٹ ہے اور یہ جو بکری ہے اور یہ جو گھوڑا ہے اور یہ جو چیز ہے یہ مجھے ہدیہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور لوگوں کو کہا گیا سلا تو جامعہ سلا تو جامعہ کا مطلب ہوتا تھا کہ بھئی تشریف لے آئے کوئی اہم بات ہے مسجد لوگ اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی آدمی کو میں کوئی عہدہ دیتا ہوں اور پھر وہ جاتا ہے لوگوں میں اور پلٹ کے آتا مجھے کہتا ہے کہ یہ تو آپ کی زکوت ہے اور یہ میرے ہدیے ہیں جب وہ اپنی ماں کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو اسے کسی نے ہدیہ کوئی نہیں دیا اور جب میں نے اس کو عامل بنا دیا زکات کا کولیکٹر بنا دیا تو اب اس کے ہدیے ملنے شروع ہو گئے اور اگلے سال جب یہ سب جائیں گے تو وہ انہیں ہدیہ دینے والا کہے گا کہ یہ موٹا اونٹ چھوڑ جاؤ اور یہ بیمار لے جا۔ اور یہ اچھی گائے چھوڑ دبلی جاؤ دبلی گائے لے جا اور اسے لینا پڑے گا اس لیے کہ وہ ہدیہ لے کے اپنی آنکھیں نیچی کر چکا ہے ان سے اور آئندہ کسی بھی میرے عمل کو کوئی ہدیا نہیں ملے گی لہذا وہ پابندی لگ گئی اور آپ نے وہ سارا مال بیت مال میں داخل کروا دیا آپ نے فرمایا اس کے پیچھے تیرا وہ اسٹیٹس ہے وہ جو عمل تیری وہ سرکاری حیثیت اس کے پیچھے آج بھی کوئی ڈی سی ہے اس کو جا کے کوئی تحفہ دیتا تو کیوں دیتا ہے لیکن وہ ڈی سی ہے آج ٹرمینیٹ ہو جائے تو کھانا کوئی نہیں دیتا وہ سرکاری حیثیت میں اسے جو ملے گا وہ سرکار کی امانت ہے مسلمانوں کی امانت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نے اپنے خاندان پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ جب تک میں حکمران ہوں تم لوگ نہ تجارت کر سکتے ہو نہ کوئی اور بزنس کر سکتے پابندی اور اسی میں خیر سالی ان کے زمانے کی کیت سالی بڑی مشہور ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی منڈی کا دورہ کیا آپ نے وہاں دیکھا دبلے دبلے اونٹ ہے باقی لیکن ایک اونٹ خوب پلا ہوا ہے حالت ٹھیک ٹھاک کہ یہ اونٹ کس کا ہے کہنا کہ جی عبداللہ کا کون عبد اللہ کہ عبداللہ بن عمر کا. یہ آپ کے بیٹے کا آپ وہیں سے پلک گھر کے باہر سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ اندر جا باہر سے آواز دی عبداللہ باہر نکلو یہ نکلے دو تینوں نے پہنی ہوئی تھی دوپہر کا وقت تھا اسی ڈریس میں تھے کھانا کھا خا رہے تھے اسی حالت میں نکلے وہ باہر آپ نے فرمایا فلاں فلاں فلاں نشانیوں والا اونٹ تیرا ہے کہنے لگے بجن آپ نے فرمایا لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے اسے پانی پینے دو اور امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے اسے چرنے دو لوگوں کے اونٹ دبلے ہوتے اور تیرا موٹا ہوتا ہے اس اونٹ کو بیچ جتنے کا خریدا تھا اتنے پیسے پاس رکھ باقی سارا منافع بیت المال میں جمع کروا تیرے اس اونٹ کے موٹاپے کے پیچھے عمر کی سرکاری حیثیت ہے یہ مس یوز ہوئی ہے اور آئندہ خبردار اس طرح کسی نے تجارت کی میں جو بائیس فیکٹریاں تین سو بائیس ہو گئی ہیں کہتے ہیں ہم نے تجارت کی ان کو ٹیکس کیا دیا تو وہ سرکاری حیثیت میں جو بھی ادیا آتا ہے وہ قوم کی امانت ہوتی اس فرد کا کوئی حق اس پہ حاصل نہیں انہوں نے ماں مکنی کی ہے ربی خیر میرے رب نے جو عطا کیا ہے خیر مما کم تم سے بہتر عطا کیا ہے مجھے مزید کی حاجت نہیں ہے میری نظروں میں حوث نہیں ہے میں بلقیس کو جو کہتا ہوں کہ اطاط کر لو تو میں حوث کے لیے نہیں کہہ رہا مجھے سلطنت کی حوث نہیں ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ حکم یہ ہے ہمیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کو نہ اللہ کی زمین پر حاکم بن کے کوئی نہیں رہ سکتا کافر رہ سکتا ہے لیکن محکوم بنتا یو ات الجیات یا دن وہ ساگر جزیا اور چھوٹے بن کے رہیں وہ صاحب اچھا ہمارا بچہ سٹوڈنٹ چھٹی آیا رشیا گیا وہ تھا کہتا ہمارے ساتھ وہاں ایک امیرکن ہے ان لوگوں کے اندر بڑا احساس برتری ہے ہم فیصلے کرتے ہیں ان اور کرتے ہیں اللہ کی زمین پر یہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ ہوتا رہے گا یہ فساد ہے اور دنیا میں جہاں بھی یہ مسلمان رجسٹ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ کلمہ جب اندر جاتا ہے تو بندے کی طبیعت ہی بدل جاتی یہ پہلا تقاضا یہی کرتا ہے ربا کا فکبر رب کو بڑا کرمن جہاں بھی وہ کہتا ہے یہ زمین اور آسمان میرے رب کے ہیں تیرے نہیں اس پہ ورڈ آرڈر اللہ کا چلے گا تیرا نہیں اس لیے چھگتا ہے مسلمان اور جب تک مسلمان کے اندر ایمان ہے وہ تو یہ بات کہتا رہے گا نکل جائے تو پھر اور بات رہے گا جب لوگوں نے سمجھایا مولانا محمد علی جوہر کو مقدمہ چل رہا تھا خالد دینا حال کے اندر تو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ آپ کمپرومائز کرنے لوگوں کے ساتھ جان کہ نہیں. مسلمان اس زمین پر کسی کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے زمین اللہ کی ہے اس پر حکم اللہ کا چلے گا مسلمان حاکم بھی حاکم نہیں ہوتا وہ اللہ کا نائب اللہ کی نیابت میں اللہ کے اسرائی کی حیثیت سے کام کرتا ہے حاکم نہیں ہوتا وہ امین ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے اور امارت کس میں اللہ کی غلامی اللہ کی عبادت میں بھی وہ مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہے امیر کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے سر وہ رکھتا وہ فراؤن نہیں بنتا دادا جو امیر المومنین ہوتا تھا جمعہ کا خطبہ وہ دیتا تھا آفیشلی اس کی ڈیوٹی تھی اور مسلح پہ بھی امیر المومنین ہی کھڑے ہوئے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی جماعت کراتے شہید ہوئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی جماعت کراتے شاہد ہوئے تو جو مسلح پہ ہوتا ہے سب سے پہلے سر وہ رکھتا ہے نا امام سر رکھتا ہے نا پہلے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عمر سے دنیا ڈرتی تھی تھر تھر کامتی تھی لیکن عام مومن سے پہلے عمر کا سر رب کے سامنے ڈبتا سر جھکانے والوں میں بھی عمارت اس کی ہے پہلے اس کا سر جھکے گا امیر المومنین کس میں اللہ کی اطاعت میں وہ امیر ہوتا ہے سب سے زیادہ ایکٹو ہوتا ہے خدے توڑنے والا نہیں ہوتا ان کا کہا کہ نہیں ہوتا سیدھی سی بات ہے میں بڑا مجبور ہوں میں نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں رب کی حکمرانی کو مانوں اور ظاہر میں رب کی حکومت کو مانوں گا تو میں آپ کی ملکہ کا باغی ہوں اور میں اس کا مانوں گا تو میں رب کا باغی ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کے موتی کی حیثیت سے جان دوں اور آپ کی ملکہ کا باغی ٹھیک ہے جو سزا دینی ہے مجھے دے تو گوئم مسلمانم بلرزم جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں لڑ جاتا ہوں جنہوں جن نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں جو دنیا میں لڑ رہے ہیں ان کا دل نہیں کرتا ہماری طرح عیش کرنے بینی بچوں میں رہنے کا بینی بچوں کے اندر عیاشی کرنے کا اولاد سے انہیں کوئی محبت نہیں اولاد کا فیوچر انہیں عزیز نہیں ہے کیوں سر ہتیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں پہاڑوں میں در بدر کیوں کوئی چیز ان کے جو اندر ہے وہ بیٹھنے نہیں دیتی تو یہاں وہی الفاظ استعمال کیے زل کرنے نے بھی کالبا مکنی ہے ربی خیرون ان کا فما آتا اللہ خیر مما آتا جو رب نے مجھے دیا وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا اور اس کا نظارہ بھی انہوں نے کروا دیا تھا بالکل کہ مجھے تمہارے مال کی لالچ نہیں تھی دیکھ میرے پاس کیا اسباب ہے میں صرف یہ چاہتا تھا تم لوگ اللہ کی اطاعت کر میں اپنی اطاعت نہیں کروانا چاہتا تھا لالا جان فاضو نے استعمال کیا وہ کیا ہے کال یا ائو الملو ائو کم یا تین بہار سے مسلمین ان کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے کون اس کا عرص لے کر آئے گا تو وہ ان کو مسلمان بنانا چاہتے بے قوا تم میری اعانت کرو میری مدد کرو مین پاور کے ساتھ بندے دو مجھے تم باقی خرچہ میں اپنا کروں گا سارا تم سے ٹیکس ایکسٹرا نہیں لگاتا اج البئی نہم بہن میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بنا دیتا ہوں دیوار بنا دیتا ہوں آتونی زبر الحدید تختیاں لے آؤ شیٹ لوہے کی زبر الحدیب زبر کہتے ہیں زبر کی جمع زبور شیٹ لوحہ جو لکھی ہوئی چیز ہوتی آتونی زبر الحدیب لوہے کی شیٹ لے آؤ ہتھائے گا سا بہن آتا کہ جب ان دو جو پہاڑیاں تھی درہ تھا ایک پہاڑی ادھر تھی ایک ادھر تھی ان دونوں کے درمیان جو درہ تھا اس کو انہوں نے تھوڑا تھوڑا وقفہ دے کے تھوڑے تھوڑے گیپ پہ وہ چادریں لگوا دی کالن پھکو کہنے لگے اب اس میں آگ دہتا ہو جب ان شیٹوں کو اچھی طرح گرم کر دیا جلارن یہاں تک کہ جب وہ شیٹیں آگ کی طرح سرخ ہو گئی کالا تھی طرح تو کہنے لگے آؤ میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال ظاہر ہے تانبے کو انہوں نے پکڑ لینا تھا بڑے سالڈ درا جو ہے بند ہوا دیوار کے ساتھ فماستا گھرو ہو وہ اس کے اوپر بھی چڑھ کے نہیں آ سکتے وہ اس طرح آقبہ اور وہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر کے آ سکتے یعنی نہ سرنگ کھود کے آپ اس طرف آ سکتے ہیں نہ اس کے اوپر سے چڑھ کے آ سکتے ہیں کہ بالکل پلین تھی وہ سیسا ہے فلپ کر جائیں گے وہ لوگ اور اس کے اوپر نہیں چڑھ سکیں گے اور ویسے اونچے پہاڑ تھے تو وہ انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی. کالحاضہ رحمت میرے رب کہنے لگے یہ میرے رب کی رحمت <تصفيق> یعنی یہ نہیں فرمایا میں کتنا پھنے خوان ہوں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے نہیں آجزی بندے کی شخصیت کا جزو لا ان وہاں سلیمان علیہ السلام کو جب ایک افریت نے کہا جو جنوں میں طاقتور تھا ٹرگو انجن والا اس نے کہا کہ میں ابھی لے کے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ مجلس کو برخاست کریں وہ جو دربار کا دو چار گھنٹے کا یا سات آٹھ گھنٹے کا جو بھی وہ آفیشل ٹائم ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جی میں اس ٹائم کے اندر لے آؤں گا آپ کی عدالت برخاست یعنی میں صبح آٹھ بجے اگر جاؤں گا تو ایک بجے سے پہلے میں لے آؤں گا آفیشیل ٹائم کے اندر قال ایفری تو منل جن انآ کا بھی قبل ان تقوم آپ کرسی سے اٹھے اور عدالت برخواست ہو میں لے آؤں گا وہی ہے لا قوی اور میں اس کام میں بڑا طاقتور ہوں امین اور امانت دار بھی میں ایسا نہیں کہ میں اٹھا کے کہیں اور بھاگ جاؤں گا میں یہیں لے کے آؤں کال اللہ کتاب جس آدمی کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کال انا آتی وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے جب اس نے ہاتھ کھڑا کیا تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا سرکار اس سے پہلے کہ آپ کی نظر مجھ سے ہٹ کے واپس جائے اینتا علح کا طرف یہ نظر تو مجھ پر پڑی ہے پلٹ کے آپ کے پاس جائے میں اس سے پہلے لے آتا ہوں اب وہ جنہوں نے سائنٹیفک انڈیکیشن آف قرآن جو کتاب لکھی ہے انہوں نے اس میں کہا کہ اس میں انہوں نے ٹائم بتایا کہ دربار یہاں سے یہاں تک لگتا تھا اتنا تھا اور وہاں سے جہاں ان کا دربار لگا ہوا تھا یمن سے یہاں تک اگر وہ لے کے آتے اتنے ٹائم میں لے کے آتا یہاں پہ تو یہ آواز کی رفتار سے لے کے آتا اور یہ صاحب جنہوں نے کہا تھا میں ابھی لے کے آتا ہوں انہوں نے اصل میں روشنی کی اسپیڈ استعمال کی لائٹ انرجی کو انہوں نے لائٹ دونوں انہوں نے وقفے بتائے کہ جی یہ بالکل انہوں نے لائٹ کی رفتار سے کہا میں لے کے آتا ہوں انہوں نے سپرسانک جو ہے انہوں نے کہا جی میں آواز کی رفتار سے لے کے آتا ہوں جن کی رفتار کی جو ایکسس تھی وہ وہاں تک انہوں نے اسے اسے روشنی میں لائٹ میں کنورٹ کر کے جیسے آپ جب بات کرتے ہیں چالیس ہزار کلو اس دنیا کا پوری کا قطر ہے تقریباً چالیس ہزار کلو میٹر پورا رسی لے۔ تو آپ زمین کے اوپر گرا لگا سکتے پوری گہر چالیس ہزار اور لائٹ جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل سفر کرتی ہے لہذا ایک سیکنڈ کے آدھے سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں لگتا اور آپ آ بات کر رہے ہوتے ٹھیک ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے لائٹ میں تبدیل کر کے وہ اس کی سپیڈ بڑھا دی اور آپ کوئی وقفہ نہیں لگتا اور آپ لائو بات کر رہے ہوتے ہیں。 تو یہ دو چیزیں بتا دی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ جو ریئیکشن ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ کیا ہے اللہ والوں کا کیا ہوتا ہے یہ نہیں کہ مجھے مینڈیٹ مل گیا اس کا مطلب بوڑھوں کو جیل میں ڈال دو علماء ما کو اتکڑیاں اور بیڑیاں لگا دو یہ دہشت دیں اور جو مرضیاں کرتے چلے جاؤ نہیں ظلم کا مینڈیٹ کسی کو نہیں ملتا اور بندہ نہ اس کو سمجھتا ہے فلما رستہ جب انہوں نے دیکھا یعنی اس بندے سے نظر تو تخت پہ پڑی آ گیا ہے. اس نے انتظار نہیں کیا اس لیے کہ اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کر سکتا تھا فلمار یہ میرے رب کا فضل ہے ایسے ایسے آرٹسٹ میرے دربار میں نیچے بیٹھے سلیمان اوپر بیٹھے حضرت داؤد علیہ اسلام بکریاں چراتے تھے جنگ ہو رہی تھی جولیٹ اور تالوت کے درمیان تالوت اور جالوت یہ بکریاں چرا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے لو میں ڈوبا ہوا پورا سر سے پاؤں تک اور کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں لاشوں کے ڈھیر جدھر بڑھتا لوگ ادھر بھاگ جاتے ادھر بھاگ جاتا نہ تیر اس پر کام کرتا ہے نہ تلوار اس پر کام کرتی تو دیکھا یہ بچارے مظلوم ہیں آدمی کو پتہ چل جاتا ہے آپ جب کشتیاں بھی دیکھیں تو پتا چل جاتا نا ان میں شریف کون ہے بدماش کون ہے قانون توڑنے والا ہمدردیاں آٹومیٹکلی ادھر ہو جاتی ہیں رشتہ داری کسی سے نہیں ہوتی یہ گئے اور کہنے لگے کہ میں یہ بندہ مار دوں آپ کو کہہ رہا اور کیا چاہیے ان کے پاس گوپی تھی گلیل کی اس وقت کی جو قسم تھی وہ تھی انہوں نے اس میں پتھر رکھا چھوٹا سا دیکھا کہ اس کے پورے بدن میں صرف یہاں آنکھ کی جگہ پہ سوراخ تھا انہوں نے پتھر رکھا اس کی آنکھ کے سائز کو کا سوراخ اور گمانہ شروع کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا اور جب وہ بالکل میزائل کی طرف جس طرح کمپیوٹر جہاز کا کرتا ہے نا اس کو اپنے فوکس میں لیتا ہے جب انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اس کے سرا کے برابر انہوں نے چھوڑ دیا کو سیدھا پتھر اس کے آنگ میں گھسر دمال سے نکل گیا گرا مر گئے انہوں نے ان کو پکڑ کے سردار بنا لی. ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان اور ان کے نیچے بیٹھے ہوئے ایسے ایسے فنکار کا ربی آج کل تو جو رشوت سے کوٹھی بناتا تھا اس کے پاس لکھا ہوا آجا من فضل ربی یعنی اپنی تنخواہ کا نہیں ہے کالا من فضل ربی اس میں میرا کوئی کمال نہیں یہ میرے رب کی عطا ہے ٹھیک انہوں نے بھی کیا کہا جب سارا کام کر چکے کہنے لگے ہاضا رہ تم ربی یہ میرے رب کی مجھے یہ ایسے ایسے مائر فنکار انجینئر عطا کیے کیسا انہوں نے درہ بنا دیا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ یہ گرے گا نہیں جیسے ٹائٹینک بنایا تھا نا انہوں نے تو سمندر میں اتارا اور دنیا کے جب سفر پہ وہ چلا تو کمنٹیٹر کہتا ہے اس جہاز کو اس نے پورا گنوایا نا اس کے اندر کیا کیا سیفٹی میئر ہیں اور کیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اب تو گاڈ بھی اس جہاز کو نہیں ڈبو سکتا اور جہاز اپنا سفر پورا نہیں کر سکتا گاڈ لے گیا پھر انہوں نے یہ یعنی نہیں کہ اب گاڈ بھی اس دیوار کو نہیں گرا سکتا نہیں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو بھی وہ پاس پاس کر دے پیسا جا وادی جا دکا میرا رب کا جب وعدہ آئے گا تو وہ اس کو کوٹ کے رکھ دے گا یہ کہا کہ کوئی چیز رب کے سامنے مضبوط نہیں نہ دیوار نہ محلات نہ اکانومی کچھ بھی نہیں رب کے سامنے ہر چیز کمزور ہے القوی وہ ہے ہماری قوت یہ ہے کہ اس القوی کا دامن پکڑے رہے اس کی فیور میں حاصل رہے اس کی گڈ بکس میں رہے ہم لوگ تو ہم بھی کبھی ہیں جس دن اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اس دن پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں کانواد و ربی حقا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے آپ کر دینا دنیا میں کوئی کتنا بھی بندوبست کر لے وہ اس سے بچ نہیں سکتا نے اس کے آگے پھر اس دن کے بارے میں جب زمین کو اللہ نے فرمایا میں کوٹ کوٹ کے برابر کر دوں گا آپ دیکھیں جب آپ برابر کرتے ہیں کہیں تو ایک خاص میرے ذہن سے نکل آر اور نکل رہا ہے آر اور نکل رہا ہے درمٹ ہوتا ہے وہ جس سے کوٹتے ہیں نا زمین جب برابر کرتے پلسٹر کرنے سے پہلے درمٹ سے کوٹتے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا یس القان کی بار. اس پہاڑوں کے بارے میں سو آچا جی یہ جب قیامت صابہ تشریف لائیں گی تو یہ کوئی امالیا کا کیا بنے آپ کو پتا جب مکے میں آپ ہوں تو سامنے جو پہاڑ ہے جس کے نیچے سے ٹنل بنی ہے وہ محلہ جیاد والی جس سے آپ منا میں جاتے کتنا بڑا رات کو جب اس کے اوپر وہ پول لگا ہوا ہے جو اس کے اوپر لائٹ جلتی ہے تو پتا چلتا آسمان پہ وہ لائٹ لگی ہوئی تو ان کا آچا جی یہ قیامت جو آپ کہتے ہیں آئے گی تو یہ تو یہ پہاڑ کا کیا بنے یس الونا کانل جی بیک فکولی نصفا میرا رب اس کو پاؤڈر بنا جو بائنڈنگ فورس اس کو پکڑے ہوئے ہے جب وہ ختم ہو جائے گی آپ کا نارت ساؤتھ والا پول ختم ہو جائے گا زمین کے اندر وہ مقناطیسی قوت ختم ہو جائے گی اس کی اسپیڈ کی جو طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو سب کچھ بربرار برا ڈھیر لگ جائے گا سب تو زمین کے بارے میں سورح میں فرمایا ہوا دکھ کا تل دو زمین کو ہم کوٹ کوٹ کے برابر کرتے امتا نہ اس میں تمہیں کوئی سلوٹ نظر آئے گی نہ کوئی کھڈا نظر آئے گا برابر کر دیں گے تاکہ سارے سامنے نظر آتے رہو ترکنا باد یو میزی یا موجفی بادن اس دن انسان ایک دوسرے کے اندر جم گھسیں گے جیسے موجیں ایک دوسرے کے اندر گھستی ہیں یعنی ایک پیچھے جاتی ہے آپ کو پتا سمندر میں ایک لگ کے واپس جب جا رہی ہوتی ہے تو دونوں کا اپس میں کلش ہوتا ہے فرمایا اس طرح بندے ایک دوسرے سے ٹکراتے پھینیں گے اور اس کی بہترین مثال دی یقین ناسو کل فراش ان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرف ان کی کوئی آپ بتا نہیں سکتے کہ ان کی کیا ڈائریکشن کیا ہے یہ کس طرف جائے گا کوئی ادھر جاتا ہے وہ پھر مڑ جاتا ہے یہ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے بکھرے ہوئے وہ تھا کونل جی پوش رنگی ہوئی کیونکہ یہ پہاڑوں کے مختلف رنگ ہے نا کالا ہے سفید ہے سرخ ہے تو یہ ایسا تمہیں پتہ جب ہی اڑ رہے ہوں گے تو ایسا پتہ چلے گا دھنی ہوئی روئی جو ہے وہ جب اڑتی ہے مختلف رنگوں کی اس طرح ان کی کیفیت ہوگی پہاڑوں کی وہ ترک نظام وہ نوفاف سور اور ہم سور میں پھونکیں گے سگنل دیں گے وہ جمع آنا ہم اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے جس طرح جمع کرنے کا حق ہوتا وہ آرز نہ اس دن اس دن ہم پیش کریں گے جہنم کو یہ کہتے ہیں نا آج ہمیں پیش کرو میں کس کو کہتے ہیں؟ عرض عرض ہوتا کسی چیز کو ایگزیبیشن جو ہوتا ہے مختلف چیزیں کمپیوٹر کا ایگزیبیشن ہوتا ہے کتابوں کا ہوتا ہے جب آپ سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں عرض, عرض خاص اسپیشل آفر عرض خاص دیکھا ہوتا ہے نا کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہو تو معرض فرمایا یہ کہتے ہیں آج سامنے لا کے ہمارے جہنم رکھو وہ ارد نہ جہنم یا اس دن ہم سامنے لائیں گے وہ ازل فاتل لل جنت بھی ایمان والوں کے لیے سامنے لے آئے گی ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ وہ تختی اس کے سامنے سے وہ اور سامنے نظر آ رہی ہوگی ایک نظر ادھر جاتی ہوگی اور ایک نظر ادھر جاتی ہوگی ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے اور وہ کیا ہے وہ برزہ تل جہیم ہو اور جہنم سامنے لا کے رکھ دی جائے گی اور جب ان کو دیکھے گی تو غیر و غذب ہنکارے مارے پورے ملک جو کہا کے سونے سے پہلے جو آدمی پڑھ لے گا عذاب قبر سے بچ جائے گا اس کا سینس کیا ہے ترجمہ جب آدمی ترجمہ اس کا پڑتا ہے تو اس میں پتا چلتا اس میں یہ کیفیت ہے جہنم وہ بولے گی اسے کہا جائے گا حالم تلا یعنی بندوں کو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ بندے ابھی باہر ہیں اندر کی کیفیت کا پتا کو نہیں جیسے بھی باہر لوگ نمازی ہوں تو جو بھی آگے دروازہ کھولتا ہے سمجھتا ہے مسجد خالی ہوگی زور سے کھولتا ہے اگلے کی کمر توڑ دیتا جو دروازے کے سامنے بیٹھا باہر والے کو پتا نہیں کہ اندر بری ہوئی ہے مسجد اب باہر والے یہ سمجھتے ہوں کہ, کہ یار اللہ جنمی تو میں ہو گیا ہوں لیکن اندر سے جو ہے وہ مالک انڈیکیشن دے جھنڈی جو ہے ریڈ کے ہاؤس کھول رہے جگہ کوئی نہیں شاید اس طریقے سے اب جان چھوٹ جائے ہماری لاڈا ان کا شک نکالنے کے لیے اللہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جہنم سے پوچھتا رہے گا حال متلا وہ تقول و حل میں مزید اور وہ کہے گی اور بھیجو سرکار اور بھیجو حل میں مزید اور ہیں اور بندے ختم ہو جائیں گے اور حالمی مزید کی آواز آتی رہے یعنی بہت سارے لوگ انک سے کہتے ہیں جی ہمیں تو وہ جہنم میں بھی بھیج دے تو بڑا شکر ہے یہ جی بنک ہے جہنم میں جانے کے لیے شکر ادا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں وہ تمہارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے وہ بغیر شکریہ کے لے جائے جنت میں جانے کے لیے شکریہ ادا کرو اور دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے وہ جنت میں لے جائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ اعنی علی ذکر و شکریہ وہ حسنی عبادت ہے یہ دعا جو اکثر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں ہمیں پڑھنی چاہیے وہ عرد نہ جہنم یوم اس دن ہم کافروں کے سامنے جہنم کو اس طرح پیش کریں گے جس طرح پیش کرنے کا حق ہوتا ہے اللہ دینا ان ذکری جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا یعنی مومن کو جہنم یہاں نظر آتی ہے اسے آخرت میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے من کو یہاں نظر آتی ہے اسی لیے ڈرتا ہے اور جنت یہاں نظر آتی ہے اسی لیے اس کی, کی لالچ رکھتا ہے دعائیں مانگتا ہے رب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اگر جنت کو ان آنکھوں سے دیکھ لوں تو میری طلب میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہ ہو یعنی یہ نہیں کہ میں کہوں کہ دور کا تماز نسل زیادہ پڑھ لوں یعنی دیکھ کر اور جہنم کو دیکھ کر میں اس سے رائی کے دانے کے برابر زیادہ نہ ڈروں جتنا اب ڈرتا یعنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تو اتنا ہی ڈروں جتنا اب ڈر رہا ہوں کیوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ڈر کو بھی آخری کیپیسٹی تک بھر لیا ہے اب ڈر کی گنجائش ہے کوئی نہیں اور تک اللہ مست تم اپنی پوری کیپیسٹی جو ہے تمہاری وہ اللہ کے تقوے سے بھر لو جب جگہ نہیں ہوگی تو جو بھی باقی ڈالو گے نیچے ہی جائے گا پھر. تو فرمایا اگر میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو اس سے رائی کے دانے کے برابر زیادہ نہ ڈروں جتنا اب ڈرتا ہوں جنت کو اپنی ننگی آنکھ سے دیکھ لوں تو میں اس کی طلب اس سے رائی کے دانے کے برابر زیادہ نہ کروں جتنی اب کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے اپنی آنکھ سے محمد کے کہے پر زیادہ اعتبار ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مومن کو تو اس آنکھ کی بجائے محمد کی آنکھ سے دیکھی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب لگتی میرے نبی نے دیکھی اب پوری دیکھنے جب جاتا ہے تو امی جاتی ہے نا رشتہ دیکھنے ہیں امی جاتی ہے نا اوکے کا سگنل دیتی ہے امی آ کے بتاتی ہے ایسی ہے ایسی ہے چلتی ہے ایسی ہے پکاتی بیٹا ایسی ہے بہت اچھی چائے بنائی ہے بہت اچھا ہمیں پروٹوکول دیا ہے پوتر کہتا ساری زندگی اس کے حوالے کر دیتا الگ بات ہے دو چار چھ مہینوں کے بعد امی پھر کہتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ تعمیم کر دے ہمیں ماں کے دیکھے پر اپنے دیکھے سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے اماں کہتی ہے یہ تیرا پیو ہے ہم نے کبھی ڈی این اے چیک کروایا نہیں اما نے کہا تیرا پیو تنخواہ بی سی کو دینی ہے جوتے بی سی کے سیدھے کرنے ہیں میری جنت بھی یہی ہے ایک عورت کے کہنے پر اعتبار کر لیا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عورت ماں ہماری دن میں سو جھوٹ بولتی ہے یہ کرو یہ دوں گی پھر یہ کرو پھر ہم باہر گھومنے چلیں گے کوئی نہیں جاتی یہ کرے میرا بیٹا تو پھر میں گڑی لے دوں گی کوئی نہیں لے کے دیتی یعنی سو جھوٹ بولتی ہے اس کی ایک بات پہ ہمیں اتنا اعتبار ہے ہم کہتے ہیں باقی باتوں میں یہ جھوٹی ہو سکتی ہے مگر یہ جو کہتی نا یہ تیرا ابا ہے یہ فیصد تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہے کہ جس کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ زندگی پر جھوٹ نہیں بولے ابو سفیان سے بھرے دربار میں کیسر نے پوچھا ہے کبھی اس سے جھوٹ کا تجربہ ہوا تو میں کہنے لگے نہیں تو فرمایا جو بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ جھوٹ بولے جب حضور سفا میں کھڑے ہوئے سفا کوئے سفا پہ کھڑے ہو کے بلایا سب قریش کو تو ان کے سامنے کیا بات رکھی آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر رہا ہوں تمہیں میرے کریکٹر کا میرے کردار کا تجربہ ہے اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ کوئی صفحہ کے اس طرف ایک لشکر جرار کھڑا ہے جو تم پر حملہ کرنے جا رہا ہے میری بات مان لو کہنے لگے ہم آپ کی بات مان لیں گے اگرچہ اگر صفحہ کو اس طرف ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا لیکن چونکہ ہمیں آج تک آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہے لہذا ہم آپ کے پچھلے کریکٹر کی اس اتارٹی کی بنیاد پر مان لیں گے کہ آپ سچ کر تو مومن کو دنیا میں نظر آتی ہے لہذا بچنے کی کوشش وہ جب اس کا دنیا میں ہاتھ جلتا ہے کہیں تو فوراً اس کو وہ آخرت والی آگ یاد ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے بچا لے اسے یہ برداشت نہیں ہوتی تو اس کا کیا ہو اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری کے ہے کہ اگر مومن اگر کسی شخص کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں رکھا جائے تو وہ سو جائے پھر دنیا کی آگ اسے بالکل نہ ستائے بلکہ اس کے مقابلے میں یہ ٹھنڈی لگی سو جائے اس میں اس آگ کا کیا بنے مومن یہاں دیکھتا ہے لہٰذا تیاری کرتا ہے بچنے کی جنت کو دیکھتا ہے لہٰذا اس کی طلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو تو اس طرح کی نماز ہو کہ جب بندہ کھڑا ہو تو سامنے رب ہو پیچھے ملک الموت ہو دائیں طرف جنت اور بائیں طرف جہنم ہو آپ بتائیے کتنا شوق ہوگا ادھر کتنا ڈر ہوگا ادھر گارنٹی کوئی نہیں جو پیچھے کھڑا ہے یہ پوری پڑھنے بھی دے گا کہ نہیں پڑھنے دے گا تو کتنا خزور نماز میں ہوگا شاید آخری نماز ہو جو بھی مرتے ہیں ان کی وہ جو پچھلی پڑی ہوئی آخری نماز ہوتی ہے نا وہ جب کیسٹ ختم ہوتی ہے نا آڈیو تو اس کے بعد ایک نشان آتا تو پتہ چل جاتا ہے یا آپ جو مئی رنگ ٹیپ ہوتی ہے جب آپ کھینچتے ہو ایک ریڈ نشان آتا ہے پتا چل جاتا کے بعد وہ ختم ہو ہمیں کبھی بھی ایسے نہیں آئے گا کہ کسی نماز کے ساتھ ریڈ نشان آئے کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے لہذا تسلی سے پڑھنا اس کے بعد موقع نہیں ملے گا جو کچھ کروانا ہے اسی نماز میں اوکے کروانا ہے جو پچھلے سارے صاف کروانے اسی نماز میں کروانے تو فرمایا کہ وہ پیتا نہیں آئے گا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو بتا دیں کوئی نہیں جب آدمی اندھیرے میں سیڑھیاں اتر رہا ہوتا ہے تو کتنی احتیاط سے اترتا ہے جس نے سیڑیاں گنی ہوئی نہ ہو اندازہ نہ ہو تو وہ جب بھی سیڑھی اگلی سیڑھی اترتا ہے تو پاؤں ٹول کے رکھتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی اور سیڑھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں آخری آئی ہے کہ نہیں آئی احتیاط سے تو ہر نام احتیاط اللہ جی نے کان ات آئی نام ذکری وہ کان اللہ سماغ آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا کان سنتے کوئی نہیں تھے تو کوئی ادایت کا ذریعہ باقی رہ گیا ہے. سوائے اس کے کہ اللہ پکڑ کے زبردستی جنت میں لے جائے اور یہ زبردستی وہ کسی کے ساتھ کرتا نہیں ہے لائق رحاف الدین جس نے بھی جانا ہوگا آپشن اس کا اپنا ہے ارادہ اس نے کرنا ہے ہمت اللہ نے دینی ہے وآخر